مَن نُوتَ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تلقون إليهم بالِالمَوَدَّةِ وَقد كَفرَوا بِما جَ أَكُمْ مِنَ الحَّ يُخْرِرجونَ الرَّسُول وَإياكمُمْ أَ تُؤمنِنوا بالِلهِ رَبِّكُمْ إنِكُ تُم خَجَةُم جهادًا فيِي سَبيِيل وَبتِ غَ أَمَربات ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا خون بِالسُّوءِ سکو کم تَكْفُرُونَ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ کم اور قیامت کے دن نہ تمہاری رشتے داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معاہو اذ قالوا لقومہم انہا برآؤ منکم ومنکم ما <تصفيق> تعبدون لین نب نل ببد می نو بل وح دہوں پو لب راہی ملی ابل است فرکھم املی کل ماہ مِن, من شعی ربنا عليك وعلیك انبنا وعلیك المصير تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے پروردگار آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے الحکیم اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل لقد كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هو الْغَنِيُ الْحَمِيدِ مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخر سے امید رکھتا ہو اور جو شخص منہ مو موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف عس اللہ ان يجعل واللہ واللہ غفور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے لا اللہ, عن لم ولم من ان اللہ, يحب اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے In اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے تم ان سے دوستی رکھو اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں تمہ جمت اللہ نہ لہم تمکال کہ ادم نجو رہ تم سکھو بے سو مل اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تم نے ان کے مہر انہیں ادا کر دی ہوں اور تم کافر عورتوں کی اسمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی فرمانی کریں گی تو تم ان کو بیت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے قبو اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں